اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم خدا الا نعبد الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعدا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدو باننا مسلمون کہہ دیجئے یا اہل کتاب اے اہل کتاب تعلو آؤ الا کلیماتن ایسے کلمے کی طرف ایسی بات کی طرف سوا ان جو برابر ہے بینانا و بینکم ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان کہہ دیجئے اے اہل کتاب اس بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے مشترک ہے وہ ہے کیا اللہ نا ابودا اللہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں لا نہ نہ عبادت کریں اللہ مگر اللہ تعالیٰ کی اللہ یہ تھا ان لا تو ملا کر اس کو بنا دیا اللہ ان یہ کہ لا نہ ہم نہ عبادت کریں اللہ مگر اللہ کی یعنی ہم صرف اللہ ہی کی عبادت کریں اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں و شریکہ بھی ہی شعیع آ اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائیں و لايت تقیدہ بحدو نظن اور بم میں سے کوئی کسی کو لا تقيدہ نہ بنائے بعضنا ہم میں سے کوئی بزن کسی کو ارباب رب مندون اللہ اللہ کے سوا ہم میں سے کوئی کسی کو بھی رب نہ بنائے اللہ کو چھوڑ کے اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو, کو کوئی بھی رب نہ بنائے ف ان پس اگر وہ پھر جائیں فقولو کہ اشادو گواہ ہو جاؤ بھی ان نا مسلم کے بے شک ہم مسلمان ہیں فرما بردار ہیں ف انتبلو پس اگر وہ پھر جائیں فقو لشہ تو کہہ دو کہ گواہ رہو گواہ ہو جاؤ بھی ان نا کے بے شک ہم متی ہونے والے فرما بردار ہونے والے ہیں اس آیت میں اہل کتاب کو تین مشترکہ باتوں کی دعوت دینے کا حکم دیا گیا ہے ایک کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں دوسری شرک نہ کریں تیسری کہ اللہ کے سوا کوئی بھی کسی کو بھی رب نہ بنائے رب صرف اللہ کو ہی ماننا ہے عبادت بھی اس کی کرنی ہے رب بھی صرف اسی کو بنانا ہے اور شرک بھی نہیں کرنا یہ تین باتیں ہیں تورات و انجیل میں تحریف کے باوجود تورات تو اب تک بھی توحید کی دعوت اور شرک کی ممانعت سے بھری پڑی ہے انجیل میں بھی یہی تعلیم متفرق طور پر موجود ہے جیسے کہ وہ متا میں آتا ہے تو خداوند کو سیدا کر اور صرف اسی کی عبادت کر اسی طرح اسی متا کی انجیر کے اندر ہی ہے کہ زمین پر اللہ کے حکام پر عمل پیرا ہونا چاہیے تیری بادشاہی آئے تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو تو یعنی کہ انجیر میں بھی اللہ تعالیٰ کی توحید موجود ہے تو رات میں بھی اب تک موجود ہے اور اللہ سبحانہ بہرانا ہوا تعالی نے انبیاء کی دعوت ایک ہی رکھی ہے بنیادی طور پر کہ اللہ کی عبادت کرو اللہ کے سوا کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور اہل کتاب ان تینوں باتوں کی مخالفت کرتے تھے یہودیوں نے عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دیا عیسائیوں نے مسیح عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا اور ان کی پرست شروع کر دی اسی طرح دونوں نے یہودیوں نے بھی اور عیسائیوں نے بھی اپنے اپنے احبار و رحبان کی حلال کردہ چیزوں کو حلال اور حرام کردہ چیزوں کو حرام ٹھہرا کر انہیں رب ہونے کا درجہ دے دیا تھا اہل کتاب کو کہا جا رہا ہے کہ ان کاموں سے باز آ جاؤ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کے مطابق اہل کتاب کو اس مشترکہ عقیدے کی دعوت دی جو قریب تھے انہیں براہ راست دعوت تھی دی اور جو دور تھے انہیں خط لکھا شاہ روم ہرقل کو خط لکھا تو اسلام کی دعوت دینے کے ساتھ ساتھ یہ آیت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھی انہیں کہا کہ اسی کلمے کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے قدر مشترک کی دعوت دینا اسے ثابت ہوتا ہے تو دعوت کے میدان میں یہود نسالہ کو کہا جا رہا ہے ان کو ملایا جا رہا ہے کہ قدر مشترک پہ جمع ہو جاؤ اور جو گمراہ فرقے ہیں اہل سنت میں ہی کئی گمراہ فرقے ہیں اور اہل سنت سے خارج اسلام کے نام لےوا جو گمراہ فرقے ہیں ان کے اور آپ کے درمیان جو قدر مشترک ہے اس قدر مشترک پر ان کو جمع ہونے کی دعوت دینا قدر مشترک پر جمع کرنا یہ دین اسلام کی دعوت کا تقاضا ہے قرآن حکم ہے کئی لوگ بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں کہ دیکھو اہل تو نے اپنے اسٹیج پر بدتیوں کو بلا لیا ہے تو انہیں یہ کلمتن سنا تلو و بینکم کلمہ واحدہ کلمہ مشترکہ قدر مشترک پر بلانے کی دعوت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود دی ہے یا اہل کتابی اے اہل کتاب لمت جو نفی ابراہیم تم کیوں جھگڑتے ہو ابراہیم علیہ سلاۃ وسلام کے بارے میں وما انزلتی تو انجیلو جبکہ نہیں نازل ہوئی اور انجیل اللہ ممبادی ہی مگر ان کے بعد ہی یعنی تورات و انجیل تو ان کے بعد ہی نازل کی گئی ہے افالا تعقلون کیا تم عقل نہیں رکھتے یہودی کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام یہودی ہیں عیسائی کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام عیسائی ہیں اور یہ ان کی ایک وعدے غلطی تھی ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کا زمانہ موسا علیہ سلاۃ وسلام سے ہزاروں سال پہلے کا ہے تو رات و انجیل تو ان کے بہت بعد نازل ہوئیں پھر وہ یہودی اور عیسائی کیسے ہو سکتے ہیں یہ کوئی ایسی بات ہے جس پر عقل مند لوگ جھگڑا کریں عقل مندوں کو تو اس کے بارے میں جھگڑا کرنا ہی نہیں چاہیے ہماری امت میں بھی اگر بعد میں بننے والا کوئی گروہ جو ماں انا علیہ وا صحابی پر قائم نہ ہو اور دعویٰ کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گروہ میں سے ہی تھے تو اس کو بھی یہی جواب دو کہ تمہاری تو بنیاد ہی بعد میں رکھی گئی ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو چکے تو وہ تمہارے گروہ میں کیسے شامل ہو گئے آج بھی کچھ لوگ کھینچا تانی کرتے ہیں فلاں صحابی حنفی تھا فلاں صحابی شافی تھا اس طرح کی باتیں کرتے ہنویشا بھی تو پیدا ہی بعد میں ہوئے ہیں کوئی عقل کرنی چاہیے اور ہوش کے ناخن لینے چاہیے ان کو ہا, انتم، ہا, خبردار، انتم، تم، ہا یہ ہے دیکھو تم وہی ہو ہا اولائی وہی ہو ہا جج تم کے تم نے جھگڑا کیا فی ما اس چیز کے بارے میں لاکم بھی ہی جس کے متعلق تمہیں کچھ علم ہے علم کچھ علم تنمین کی وجہ سے اس کا معنی کچھ کیا ہے ماں تو جونا تو تم کیوں جھگڑتے ہو کیوں جھگڑا کرتے ہو فی ما اس چیز کے بارے میں اس بات کے بارے میں لئی سال کمبی علم جس کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے واللہ اللہ یا علام اور اللہ جانتا ہے وہ ان تم اور تم نہیں جانتے لئی سال کمب علم یعنی اس دین ابراہیمی سے متعلق مراد یہ ہے کہ جب تو انجیل ہی کے مسائل میں بھٹکے اور خوب بھٹکے ہو حالانکہ تو راتو انجیل کے بارے میں تو تمہیں کچھ نہ کچھ علم ہے تو دین ابراہیمی کے بارے میں کیوں کٹ ہو پر تلے ہوئے ہو کیوں جھگڑتے ہو جس کے بارے میں تمہیں ذرا سا بھی علم نہیں ہے تو اس آیت میں غلط طور پر جھگڑنے سے منع کیا گیا ہے ما کانا ابراہیم یود ولا سوران ابراہیم نہ یہودی تھے نہ عیسائی ولاکن کان حنیف مسلمان اور لیکن وہ تھے حنیف یک سو یک طرف مسلمان فرما بردار و ماں من مر المشرقین اور وہ مشرقوں میں سے نہیں تھے اس آیت میں اللہ تعالی نے واضح کر دیا ہے کہ جو یہودی ابراہیم علیہ السلام کو یہودی کہتے ہیں عیسائی ابراہیم علیہ السلام کو عیسائی کہتے ہیں حالانکہ یہ مشرق ہیں یہودی بھی مشرق ہیں عیسائی بھی مشرق ہیں یہودیوں نے عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا کے پوجا کی عیسائیوں نے عیسا کو اللہ کا بیٹا بنا کر ان کی پوجا کی ارے ہم و سلامت سلام تو اور اسی طرح اپنے مشائق اور اللہ کو بھی انہوں نے رب بنایا ہوا ان کے اقوال کو شریعت کا درجہ دیا ہوا اور اسی طرح نبیوں ولیوں کی قبروں کو یہ مسجد بنا کے بیٹھے ہوئے تھے اتفادع اخبار احمار و احبان احم من دون اللہ اپنے حبار و رہبار کو اللہ تعالیٰ فرماتے اللہ کے سوا انہوں نے رب بنا لیا تھا اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے اللہ تعالیٰ یہ ہدون نے سارا پر لانت کرے کہ انہوں نے اپنے انبیاء اور صالحین کی قبروں کو مسجد بنا لیا تھا قبور امبیا و, و ساجے تھا تو یہ سارے شرک میں مبتلا تھے جبکہ ابراہیم علیہ السلام اکیلے اللہ کی پرستش عبادت کرتے تھے مسلم تھے مشرق نہیں تھے اور آج ہمارے دور میں بھی لوگوں کا یہی حال ہے صحابہ کو اپنے اپنے گروہوں میں شمار کرتے ہیں نبی کو اپنے اپنے گروہ میں شمار کرنے کی کوشش کرتے ہیں حالانکہ یہ سارے گروہ بہت بعد میں بنے اور ان ظالموں میں سے ہر ایک نے اپنے بڑے کو رب بنایا ہوا ہے اپنے بڑے کی بات کو شریعت کا درجہ دیا ہوا ہے دین میں حجت صرف اور صرف وحی ایرہ ہے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب و سنت کو پابند کر دیتے ہیں اپنے بڑوں کے اقوال کا بڑے کا قول ہوگا تو کتاب کی مانیں گے بڑے کا قول ہوگا تو سنت کی مانیں گے کتاب سنت کا وہ مانا مانیں گے جو ہمارے بڑے نے کیا ہے یہ سب گمراہی کی طرف لے کے جانے والے ہیں کائنات میں صرف اہل الحدیث ہی وہ طائفہ ہے وہ طبقہ ہے جو کہ وہی الٰہی کو غیر مشروط طور پہ تسلیم کرتا ہے اور پھر قرآن و سنت سے اگر کوئی غلط معنی کشید کرے تو اپنے بڑے کی بات نہیں پیش کرتے بلکہ قرآن کی آیت سے اس کا رد کرتے ہیں نبی کے فرمان سے اس کا رد کرتے ہیں یہ بیچارے ان کو رد اور دفاع کرنے کا طریقہ آتا نہیں ہے کہتے جی اگر ہم ان کو کھلی چھوٹ دے دیں کتاب و سنت سے استعمال بات کرنے کی ڈائریکٹ تو پھر گمراہ ہو جائیں گے خوارج بھی اسی لیے گمراہ ہوئے تھے حالانکہ یہ بات نہیں کتاب و سنت سے اگر کوئی غلط استعمال بات کرتا ہے تو کتاب و سنت خوب کا رد کرتے ہیں اور محدثین کی آپ کتابیں پڑھ کے دیکھیں صرف صالحین ان کی انہوں نے یہی کام کیا اگر کسی نے کتاب و سنت سے غلط استعلال کر کے غلط مسئلہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ سلف نے یہ مانا نہیں کیا یہ بات انہوں نے نہیں کہی بلکہ قرآن کی اس آیت کا نبی کے اس فرمان کا صحیح مانا وعدہ کیا ہے اور دلائل کے ساتھ وعدے کیا ہے یہ کام ہے مشکل اب یہ ان سے ہوتا نہیں ہے تو بس وہ کہتے ہیں کہ جی بس سلف نے جو کہا وہی ٹھیک ہے اور ہر کسی کے سلف اپنے اپنے ہیں کسی نے کسی کو کسی کا سلف ابو نیفہ ہے تو کسی کا سلف شافی ہے تو کسی کا مالک ہے تو کسی کا ابن حبل ہے کسی کا ابن تیمیہ ہے اور کسی کا سلف شوکانی ہے کسی کا ابن ہضم ہے کسی کا کوئی شلف ہے کسی کا کوئی شلف ہے امتی تو ایک بات میں جمع نہیں ہو سکتے یہ اللہ تا سبحانہ و تعالیٰ ہی کا یہ عظمت و شان ہے اللہ تعالی کی لوکانہ گئی اللہ اختلاف کثیرہ اللہ کی طرف سے بات ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں بحوق کی باتوں میں اختلاف ہوتا ہے ان اول ناصب ابراہیما یقیناً لوگوں میں سے ابراہیم کے زیادہ قریب اولا زیادہ قریب ان لوگوں میں سے او لن ناسی لوگوں میں سے سب سے زیادہ قریب بھی ابراہیمہ ابراہیم کے اللہ یقینا وہ لوگ ہیں لام یہ تاکید کے لیے ہے اتبا جنہوں نے اس کی پیروی کی وہ ہاذن نبی اور یہ نبی یہ ابراہیم کے سب سے زیادہ قریب ہے لوگوں میں سے واللہ زینا آمان اور وہ لوگ جو ایمان لائے ابراہیم کی پیروی کرنے والے لوگ یہ نبی اور جو لوگ ایمان لائے ہیں یہ سب ابراہیم کے زیادہ قریب ہیں وہ اللہ علیہوں کا دوست ہے ایمان والوں کا مطلب یہ کہ اگر تم اس معنی میں ابراہیم کو یہ یا نصرانی کہتے ہو کہ ان کی شریعت تمہاری شریعت سے ملتی جلتی ہے تو یہ بھی غلط کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے پیروکاروں کے بعد ان کے سب سے زیادہ قریب یہ نبی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پر ایمان لانے والے لوگ ہیں اس اعتبار سے مسلمانوں کا یہ کہنے کا حق زیادہ پہنچتا ہے کہ ہم اس طریق پر ہیں جس طریق پر ابراہیم علیہ السلط و السلام تھے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت بھی جامع ترمدی وغیرہ میں آتی ہے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انیتمن جین ہر نبی کے لیے نبیوں میں سے کچھ دوست ہوتے ہیں ان خلیل ربی اور میرا دوست میرا باپ اور میرے رب کا خلیل یعنی ابراہیم علیہ الصلوۃ ہے پھر اپ نے یہ ایت تلاوت فرمائی ان اول الناس ب ابراہیم والذین تبعوه وهذا النبي والذین امنوا والله ولي المؤمنین بدت طائفه ودت چاہتی ہے چاہا خطاع ایک جماعت نے من اہل کتاب میں سے اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے ایک جماعت نے یہ چاہا لو یو کاش کے وہ تمہیں گمراہ کر دیں و ما اور نہیں وہ گمراہ کرتے اللہ انفسا مگر اپنے آپ کو ہی اپنے سوا وہ کسی کو گمراہ نہیں کر رہے وما یشعورون اور وہ شعور نہیں رکھتے یہ وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں کو یہودی بنانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں یہ مسلمانوں کو عیسائی بنانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں یہ ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے یا اہل کتابی اے اہل کتاب لما تک فورونا تم کیوں کفر کرتے ہو بھی آیات اللہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا اللہ تعالیٰ کی آیات سے تم کفر کیوں کرتے ہو و ان تم حالنا کہ تم ہی تشہادون گواہی دیتے ہو تم خود گواہی دیتے ہو پھر تم اللہ تعالیٰ کی آیات کا کفر کرتے ہو مراد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی وہ بشارتیں جو پہلے انبیاء سے منقول تھیں یہودیر کو صحیح سمجھتے تھے مگر مانتے نہیں تھے اللہ تعالیٰ کی آیات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتوں پر مشتمل آیات کے ساتھ ساتھ عقائد و حکام وغیرہ پر مشتمل دیگر آیات بھی اس سے مراد ہو سکتی ہیں جس طرح رجم والا واقعہ ہے یعنی وہ لوگ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہی نہیں دوسری آیات کو بھی اللہ کا کلام سمجھنے کے باوجود ایمان نہیں لاتے تھے یا اہل اے اہل کتاب لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ باقی تم کیوں خلط ملت کرتے ہو ملاتے ہو حق کو باطل سے وہ تک الحق اور حق کو کیوں چھپاتے ہو وہ ان تم تمون حالانکہ تم جانتے ہو